اب مجاورین بیت اللہ کا حکم ہے جب اللہ نے تمہاری حفاظت کی اپنے گھر کو محفوظ رکھا تو تم کیا کرو جی پھل یا بدو رب حاضل بتوں کی عبادت نہ کرو نہ کرو ہاں اللہ تعالی کی عبادت کرو لاف پرائش پہلی صورت کا موضوع کیا تھا شاعر اللہ کی توہین کا انجام اب اس صورت کا موضوع ہے علماء ما بشاخ کے فرائض علماء ما و مشاہ کے فرائض. بابا بابو مجاورین بیت اللہ بھی مشاہد تے پیر تھے نا جی لے علاف قریش باوجہ آدی ہونے قرائش کے علاف کا من آدی ہونا خوگر ہونا قریش آدی تھے اس بات کے کہ ایک سفر کرتے یمن کی طرف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 وہ بھی ان کا احترام کرتے مجاورین حرام ہے تجارت کی تجارت ہوتی ہدایا بھی لے آتے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا فعلنا ذالکا کا ہم نے یہ جو معاملہ کیا ہے ابر وغیرہ کو تباہ کیا ہے تمہارا راستہ میں نے کیا کر دیا آپ مزے سے چاہے یمن جاؤ چاہے بلگ شام جاؤ تمہارا راستہ صاف کیا ہے فعلنا ذالکا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 اللہ حترما ہم جس نے کھلایا ان کو بھوک سے اور امن میں رکھا ان کو کیسے سے. میں جب حاضری دیتا ہوں نا تو میں عام طور پہ جب نفیل پڑتا ہوں تو یہی صورت پڑھتا ہوں پل یا بدور ابا حاض البہ شامل ہوتا ہے آئے ہے پیارا ہے پیارا ہے خدا کا گھر پیارا ہے میری آنکھوں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 میرے دل کو سنوارا ہے وہ دیکھو گھومتے پھرتے آشق مسل پروانا وہ دیکھو گھومتے پھرتے ہے آشک مسل پروانا خدا کے عشق نے ان کو سب عالم سے نکھارا ہے آہ, آہ, آہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تہی دامن کداگر بن کے حاضر ہے یہ نو مانی تیرے در میں بھیک مانگنے کے لیا میرا دامن خالی ہے تہی دامن کداگر بن کہ حاضر ہے یہ نو مانی تیرے فضلوں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 دعا کرو اللہ بار بار لے جائے اور مجھے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ وہاں لکھ دیا کرو پنوس پہ بھائی اللہ کا گلا ہے بھائی نا انار رات دور پہلے کیا ہے اللہ جی فارا سال ہے میں ایسے ہوں گے آ کے پکڑ لیا مجھ کو نچ دیا نہیں بران آخر مجھے دہی لکھنے دیا <تصفح>